تو پہلے سے طبیعت خراب نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے اور ایک ان کی کال دیکھو جی اب سو کے جی ٹھیک ہو گیا مکسلر پہ مکسلر وہاں بھی ٹھیک ہے چلیں آ جائیں جی ٹھیک ہو گیا چلیے جی اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو دنتریسریہ کا سبق پڑھا ہے ٹھیک ہے جو گزشتہ سبق ہے گزرا تھا تریک تلازری کا تو آج کا جو سبق ہے یعنی اس کے بعد آنے والا جو سبق ہے بالکل سیم وہی ہے کچھ بھی فرق نہیں ہے صرف اتنا سا ہے کہ جہاں جہاں وہ زکر تھا وہاں وہاں سے منس کر دینا ہے سیم جملے ہیں بالکل اسی طرح وہی ترجمہ ہے تمرین میں چلے جائیں تمرین میں بھی ایسا ہی ہے یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اسے پھر سے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے البتہ ایک دو ترجمے ہیں وہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں رول نمبر چھ آپ بتائیے چاک کو کیا کہتے ہیں عربی میں رول نمبر چھ چاک کو کیا کہتے ہیں چاک جس کے ذریعے سے بلیک بورڈ پہ لکھا جاتا ہے چاک جی رول نمبر چھ سے سوال ہے آپ سے تو یہ امید نہیں تھی کبھی بھی سچ کہہ رہا ہوں رول نمبر تین آپ بتائیے رول نمبر تین اتبا ٹھیک ہے اتوا شیر ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ خیر و حسن ٹھیک ہے چلیے رول نمبر بارہ آپ بتائیے کہ ڈال دینا یعنی خط کو ڈال دینا رکھنا اس کے کی لیے کیا عربی آتی ہے ڈال دینے کے لیے جی چلیں جی جزاک اللہ خیر و حسن آپ کی آمد کا شکریہ میں خود بھی طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے ہونے کے باوجود بھی حاضر ہوں کلاس میں میں خود بھی کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے زائعی آئے گا ہاں ڈال دو امر کے لیے آئے گا امر مانس کے لیے زائعی اور زاح اسے رکھ دو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلیے اسی کو دیکھ لیتے ہیں ذرا دوبارہ بالکل سیم اسی طرح ہے ار رسالہ فاطمہ تقول ہی رسالہ تو اخی خالد یہ میرے بھائی خالد کا خط ہے فاطمہ کہتی ہے افتح و میں لفافہ کھولتی ہوں صرف منس کریں گے سب کو بس وہ عقر اور رسالہ اور میں خط کو پڑھتی ہوں ثم آخر القلم و الورا کا پھر میں قلم لوں گی اور صفہ یعنی پیج لوں گی اور جواب لکھوں گی اچھا اکتبر رسالت علاقی اکتبر رسالت علاقی میں بھائی کی طرف پیغام یہ خط لکھوں گی اضاء و حافظ ضرف اور میں اسے رکھوں گی لفافے میں سما اغل قرفہ پھر میں کیا کروں گی بند کروں گی اس لفافے کو وقت و علی لعنوانہ اور میں اس پر کیا ہے ایڈریس پتہ لکھوں گی سم بقول محمود پھر میں اپنے بھائی محمود سے کہوں گی خود حاضر رسالت وضاح حافظ سندو قلبریت یہ جملہ تھوڑا سا اضافی ہوا ہے کہ میں اپنے بھائی محمود سے کہوں گی کہ اسے لو اس خط کو اور اسے رکھو کس میں ڈاک باکس میں ہے؟ لیٹر باکس میں. اب وہاں پر جو پیچھے صرف جو لکھا تھا استاذ اور تلمیز جزاک اللہ خیر وحسن الجا اور نمبر تین ٹھیک ہے تو آگے جو اوپر استاذ اور تلمیز کا مکالمہ تھا پہلے والے سبق میں تو اب یہاں پر معلمہ اور تلمیزہ وہاں استاد اور شاگرد تھے تو یہاں استانی اور شاگردہ آ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا بس صرف مذکر اور منس کا فرق ہے معطل کے بھی کا یا فاطمہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے فاطمہ جو آپ تلمیزہ کہتی ہے حاضری رسالت وقی میرے بھائی کا خط ہے افتحض ظرفہ بقرۂ رسالتہ کہ اس کے لفافے کو کھولو اور اسے کیا کرو پڑھو خط کو افطاحش ذرفہ وقر اور رشالہ میں کھولتی ہوں خط کو اور پڑھتی ہوں ٹھیک ہے میں لفافہ کھولتی ہوں اور خط پڑھتی ہوں ماذا یقول وقوق آپ کے بھائی کیا کہتے ہیں استانی پوچھ رہی ہیں تو آگے سے شاگردہ گردا کری یقول انا و ود لکی. لکی کہ میں ٹھیک ہوں اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اچھا آپ استانی کہتی ہیں خز القلم و کا کہ آپ قلم اور پیج لو تو شاگردہ کہتی ہیں آخد القلم الورق کہ میں قلم اور ورق لیتی ہوں اختب الجواب علاقی استانی کہتی ہیں کہ آپ اپنے بھائی کی طرف کیا لکھو جواب لکھو تو اقتبال جواب علاقی لکھ... میں جواب لکھتی ہوں اپنے بھائی کی طرف استانی کہتی ہیں زرعی ارسال عطف ظرف کے لفافے کو کیا کرو نہیں خط کو رکھو لفافے میں زائعی ارسال رکھو ضرعی ائی امر کا سیگا ہے زا ضع ضاع ضعی من سے چونکہ تو زغی رسال تف الزرف لفافے میں رکھو تو وہ کہتی ہیں ازا اور رسالت فف الزرف میں رکھوں گی خط کو لفافے میں اچھا اغل قرفہ تم لفافے کو بند کرو تو اغلو کو کا سیغ جگہ جائے گا اغ نہیں میں لفافے کو بند کروں گی اعین تر سلینا اعین تو یہ ہے آگے الفاظ کے معنی میں بھی لکھا ہوا ہے ارسلا یور سلو کا معنی ہوتا ہے بھیجنا ٹھیک ہے کہاں بھیجو گی آگے سے شاگردہ جواب دیتی ہوں تو میں کیا کہاں بھیجوں گی لیٹر باکس میں زینب و تقول زینب کہتی ہیں کہ فاطمہ تو تفتح و و تقرہ اور کہ فاطمہ جو ہے لفافہ کھولتی ہے اور خط پڑتی ہے سمت خد القلم و الورق کا پھر قلم اور پیج لیتی ہے وہ تخت وہ رسالت علاقی اور اپنے بھائی کی طرف خط لکھتی ہے سمت اعضاء اور رسالت فضر پھر خط کو رکھتی ہے لفافے میں و تخت و علیہ العنوان پھر اس پر پتہ لکھتی ہے ایڈریس لکھتی ہے ثمتقول و پھر کہتی ہے لیاقیہ اپنے بھائی محمود سے کہ خدر رسالہ توضاحا پھر سندید برید کے یہ خط لو اور اسے کیا ہے لیٹر باکس کے اندر ڈال دو وہی ترجمہ ہیں ترجم بالعربیہ زینب یہ خط لے لو تو پچھلے سبق میں ذرا ایک پیج صرف آپ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر رکھیے پیچھے کہا تھا جمیل یہ خط لے لو تو یہاں آ زینب یہ خط لے لو اچھا تو کیا کہیں گے میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں کوئی ایک ترجمہ کسی سے پوچھ لوں گا زینب یہ خط لے لو کیا, کیا کہتے ہیں اسے یا زینب خودی حاظر رسالتا خودی حاظر رسال یا زینب خودی حاضر رسالت یہ خط لے یہ تمہارے والد صاحب کا خط ہے حاض ہی رسالت و ٹھیک ہے حاض ہی رسالت یہ چونکہ اب مانس آ جائیں گے تو اس لیے سیغے تبدیل ہو جائیں گے من مذکر سے منس حاض ہی رسالت یہ تمہارے والد صاحب کا خط ہے اسے کھولو افتحی ٹھیک ہے اور پڑھو وہاں کیا تھا افتح وقرا تو یہاں پر کیا آئے گا افتحی وقر اسے کھولو اور اسے پڑھو پھر اس کا جواب لکھو پھر اس کا جواب لکھو وقت مکتوبی جواب آ جواب ہا کہہ دیں سم مکتوبی الجواب الجواب, الجواب الجواب میں بھی بات پوری ہو جائے گی کہ پھر اس کا جواب لکھو یا اگر پوری ضمیر لانی ہو تو پھر یوں کہہ سکتے ہو سم مکتوبی جواب پھر اس خط کا جواب لکھو تم سعیدہ آج بیمار ہے سعیدہ مریضن انعلی یا الیوما سعیدہ مریض مریضۃن الوم سعیدۃن سعیدۃ مریضۃن وہ مدرسہ نہیں حضرت جی جی بالکل حاضی ہی و ار رسالت چونکہ منس ہے نا ار رسالہ خط ٹھیک ہے تو اس لیے یہاں حاضی آ ہے ٹھیک ہے ار ہے تو اس لیے حاضی آئے گا اس کے لیے بھی, سعیدہ آج بھی ہے. ہے. سعیدہ مریض سعیدہ مدرسہ है है. لا مدرسہ لاتا ٹھیک ہے تدہب لاتو ال المدرسہ وہ مدرسہ نہیں جائے گی وہ اپنی استانی صاحبہ کو درخواست لکھے گی اس کی اگر تم میں سے کوئی عربی بنا دے تو رول نمبر بارہ آپ اس کی عربی بنا دیں چلیں رول نمبر بارہ سے نہیں پوچھتے ہیں آپ ایک منٹ نہیں جواب دیجیے گا رول نمبر چار آپ اس کی عربی بنائیے وہ اپنی استانی صاحبہ کو درخواست لکھے گی جی رول نمبر چار جلدی سے اب تک تو جلدی کرو رول نمبر چھ آپ بھی کوشش کر لیں چونکہ رول نمبر چار مکسلر پہ ہیں تو آپ یہاں پہ کوشش کر لیں جلدی سے رول نمبر چار جلدی سے تختبر اور ہاں ہی لگا دو یا نہ لگاؤ رول نمبر چار آپ نے بھی ٹھیک جواب دیا ہے برا وہ چونکہ آپ لوگ عربی عربی کو اب انگلش میں لکھتے ہو تو اس لیے الفاظ میں وہ ہے تقریباً یہی ہے کہ ٹھیک ہے لگائیں تو بھی ٹھیک ہے نہ لگائیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے ہیہ تخ تو وہ کہہ دیں یا صرف تخت تو وہ کہہ دیں کہ ہم تخت و وہ اپنی استانی صاحبہ کو درخواست لکھے گی تو العاریضہ کہتے ہیں درخواست کو تخت و لعریض آتا ہا کیا الا معالمت ہا رول نمبر چھ ٹھیک ہے اللہ معاللم کہیں گے تو استانی کی طرف تو چونکہ اپنی استانی کہا ہے استانی نہیں کہا اپنی استانی تو ایک ضمیر ایسی بھی ہونی چاہیے جو واپس کیا ہے کس کی طرف لوٹے وہ سعیدہ کی طرف لوٹے تو اللہ معلِّمتہ کہ اپنی استانی کی طرف تو الال معاللمتِ کہیں بات پھر بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن ترجمے کے لحاظ سے نہیں ہے الل معلمت کہیں گے تو استانی کی طرف درخواست لکھے گی اپنی استعانی نہیں ہوگا تو اپنی استعانی کی طرف لکھے گی تو پھر کیا آئے گا اللہ معلمتحا تو المعلمہ پھر لام بھی نہیں آئے گا الل نہیں ہوگا پھر اللہ معلماتا کیونکہ معلمات معلمہ معلما پھر معلمہ مضاف ہوگا پھر تو مضاف پر الفلام اور تنوین نہیں آتے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ دونوں کے لیے چار اور چھ کے لیے فاطمہ کہتی ہے میں اپنا قلم لیتی ہوں فاطمہ کہتی ہے میں اپنا قلم لیتی ہوں تقول فاطمہ میں اپنا قلم لیتی ہوں آخذو قلمی بس آخذو میں لیتی ہوں قلمی اپنا قلم دیکھیے اگر ویسے آتا نا کہ قلم میں قلم لیتا ہوں میں قلم لیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ آتا کہ آخذو قلم بس آخذو قلمن آئے گا ظاہر فیل تو آگے مفول آئے گا آخذو قلمن لیکن جب اپنا قلم لیتی ہوں تو اب اس کے لیے ظاہر ہے اپنی کے لیے پھر ذات ضمیر آئے گی آخ قلمی ٹھیک ہے جی فاطمہ کہتی ہے تقول و فاطمہ میں اپنا قلم لیتی ہوں آخ قلمی اور کاپی میں لکھتی ہوں اور کاپی میں لکھتی ہوں وہ اک تو وہ فی قراستی نہیں قراستی نہیں آئے گا وہ اک تو وہ بس میں کاپی میں لکھتی ہوں اپنی کاپی نہیں ہے یہاں اور کاپی میں لکھتی ہوں واقت بو فلکراسا ہو گیا یہ تھوڑا بہت تبدیل ہے لیکن الفاظ تقریباً سارے کے سارے وہی پہلے والے ہیں آگے بھی دیکھیے وہی جملے ہیں ترجمے بلردیا ہادہ دفتر الحضور یہ حاضری کا رجسٹر ہے المعلمت و تخت وسما طالبات استانی جو ہے وہ کیا کرتی ہے طالبات کے نام لکھتی ہے پھر دفتر الحضور حاضری کے رجسٹر میں وطا خد الحضور اک یومن اور ہر دن حاضری لیتی ہے فاطمہ تو تجلس امام المعلمت بیادہ بن فاطمہ اپنی استانی کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھتی ہے تجلس بیٹھتی ہے امامہ سامنے المعلمہ استانی بیادہ بن ادب کے ساتھ کون فاطمہ بیٹھتی ہے معلمہ کے سامنے پھر کیا کرتی ہے وط خد الکتاب اخذیا خدمانہ پکڑنے ہوتے ہیں لینے کے ہوتے ہیں کتاب کو لیتی ہے وطق کتاب اور کتاب پڑھتی ہے سم مت خدالدفترا و تقوف ہے پھر رجسٹر لیتی ہے اور اس میں لکھتی ہے زینب و تقوام زینب کھڑی ہوتی ہے بلیک بورڈ کی طرف کس کی طرف بلیک بورڈ کی طرف خودشیرا تباشیرا چاک کو کہتے ہیں رول نمبر چھ ٹھیک ہے آپ کے الفاظ کے معنی میں لکھا ہوا اتباشیر چاک باقی سب کے لیے بھی اور آپ کے لیے خاص اتباشیر چاک تو کھڑی ہوتی ہے بلیک بورڈ کی طرف اور ہاتھ میں یعنی اپنے پاس چاک لیتی ہے و تک تو وہ اسما اور اپنا نام لکھتی ہے بلیک بورڈ پہ ہے ٹھیک ہے تو الفاظ کے معنی میں زاح کم ملی مکمل کر دو کا معنی رکھ دو قومی اٹھو کھڑی ہو جاؤ ٹھیک ہے اے نہ تر, سل, تر سلی نہ تم کہاں بھیجو گی اور شیر چاک ارسلی سلی بھیج دو اب کہتے ہیں کم ملی لبارہ عبارت کو مکمل کیجئے تو وہ کیا آئے گا وہی والا پیراگراف جس طرح پہلے والے سبق میں تھا کہ انت یا فاطمہ تفتحین ضرفہ و تقرین رسالہ تھا کہ فاطمہ تم کیا کرتی ہو لفافے کو کھولتی ہو اور خط کو پڑھتی ہو تو پھر آگے کیا آنا ہے وہی بات کے آگے یعنی پھر ثمت خد القلم و الورقا و تخت برسالۃ الاخی ہہ ستض الرسالطفِ ضرف و تخت و علیہ ثمت الخی ہلا ثمتقل ون بس اس کو چھوڑ دیں پیچھے والا جو سبق میں آخری جو پیراگراف ہے اسی سبق کا ضعین بطقول آخر آگے جو لکھو فاطمہ تفتح ظرف وطق الرسالتہ بالکل اسی کو اٹھا کر آپ یہاں رکھ دیں انت یا فاطمہ تفتحی الظرف و تقرین رسالت یہاں پر صرف اور صرف یہ ہوگا کہ وہاں پر غائب کے سیرے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا ہوں گے مخاطب کے سیرے آ جائیں گے باقی کوئی فرق نہیں ہوگا انط فاطمہ تفت، کیا آئے گا تفتح الظرف ٹھیک ہے تفتحین اظہر رسالتہ اچھا اس طرح ثم حزین القلمہ و الورقا و تقتبین رسالتہ علاقیہ سمتعین الرسارتِفِ ذر اتقتبین علیہ العنوان سمتقو سمتقولین علیہہ محمود خو خود خود حادثہ فی صندوق قلبرید ٹھیک ہو گیا چلیے میرا خیال سے اتنا کافی ہے اچھا ہو گیا بات آ سمجھ میں اچھا کل یہ بتائیے کہ پتہ نہیں کل آخر میں مکسلر پہ پتہ نہیں دو بندے تھے انہوں نے سنا ہے رول نمبر تین نے شاید ڈس کر کے آخر تک سبق سنا ہے تو آپ لوگوں کو کل کا سبق علم کا سمجھ میں آ گیا تھا آخر تک ہم نے فائل کو مکمل کر دیا تھا مرفوعات میں سے کل آپ تھے نا رول نمبر چھ شروع میں تھے پھر چلے گئے تھے کل کا سبق آخر تک کس کس کو سمجھ میں آیا تھا یا کس نے سنا تھا آپ کو سمجھ میں آ تھا رول نمبر تین آپ تو تھے نہیں ہاں آپ کا میسج میں نے آج دیکھا تھا صبح اب صبح نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے چلیے ٹھیک ہے تو آپ نہیں تھے اب پورا سبق تو دہرانا مشکل ہو جائے گا جہاں سے آگے ڈسمس ہوئے ہیں کچھ طلبا تو وہاں سے ابھی بتا دوں یا کل کر لیں اس کے ساتھ ہی لمبا ہو جائے گا کیوں رول نمبر چھ کیا کہتے ہیں میرا خیال سے کریں گے کل کر لیں گے خود میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا بہت یاد رکھیے گا ورنہ جلدی جلدی میری طبیعت خراب ہوتی نہیں ہے جب ہوتی ہے تو پھر اچھی ولی ہو جاتی ہے اچھی ولی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے تو ضرور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی صحت والی عافیت والی علم والی عمل والی زندگی عطا فرمائے علم میں جان میں مال میں صحت میں برکت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ